بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے باب اول باب اول اسورب کے بیان میں اس میں ایک مقدمہ تین مقاصد اور خاتمہ ہے مقدمے کے اندر چار فصلیں ہیں مقدمے میں چار فصلیں ہیں تو پہلی فصل ہم نے پڑھ لی تھی کہ اس میں مورب کی تاریخ کیا ہوتی ہے آج ہم پڑھیں گے دوسری فشل, دوسری فشل, اس کا حکم کیا ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس میں موتمکین کا اس میں مورب کا حکم ہوتا کیا ہے تو وہ دیکھیے ذرا فسٹ لون یہ دوسری فصل ہے حکم حُک حُک کیا مراد ہے کس میں مورب کا حکم کیا ہے حکم سے مراد حکم کا حکم کس میں مورب کا حکم حکم یا خرا یہ آپ نے علم و نحب میں یہ تعریف پڑھی تھی علم و نحب میں آپ نے یہ تعریف پڑھی تھی اصل میں تعریف نہیں ہے یہ کیا تھا یہ حکم انہوں نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے کے ساتھ عوامل جو عامل جو آتا ہے اس کا آخر بھی بدلتا جاتا ہے اگر عامل ایسا ہو جو رفع دینے والا ہو اس کے آخر میں کیا آتا ہے رفع آتا ہے اگر عامل ایسا آئے جو نصب دینے والا ہو تو یہ اس کے آخر میں نصب آتا ہے اور اگر عامل ایسا ہو جو تصرا دینے والا ہو تو اس کے آخر میں تشرا آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آخر ہو جس میں مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل عوامل کے بدلنے کے ساتھ اختلاف لفظی اب یہ بتا رہے ہیں اختلاف کبھی کبھار لفظی ہوتا ہے ٹھیک لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے رفع آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے یعنی نصب آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو لفظی طور پہ نظر آ رہا ہوگا تو کہتے ہیں اختلاف لفظی ان لفظی اعتبار سے نہ وہ جا ان جیسے آیا میرے پاس ریت دیکھیں اب جا ان یہ کھیل ہے نا فیل کیا چاہتا ہے فائل دیکھیے اس نے کیا فائل کو رفا دیا آپ نے پڑھا تھا فیل کیا کرتا ہے فائل کو رفا دیتا ہے اور لازم جو تھا لازم جو تھا وہ پانچ مفولوں کو پانچ کو جو تھا وہ دیتا تھا فائل کو رفا تھا اور مفولات کو نشب تھا اور کھیلے مطابق مقول بھی کے ساتھ باقی مفولوں کو بھی نشب دیا کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ اختلافی اختلاف یہ کیا ہے یہ عامل ہے مفول بھی بنا وہ مرر تو مرر تو بھی صحیح دین یہ باہر سے جا رہا تھا اتنے گزرا میں پاس بیٹھ کے مر تو, تو یہاں پہ دیکھیں لفظوں کے اندر فرق آیا نا عامل بدلا تو میں او تقدیری او تقدیری او تقدیری تقدیرین سولہ قسموں سے کیا ہے تقدیرین سولہ قسم میں سے کیا ہے لفظی کیا ہے سولہ قسم میں سے لفظی ہوں مقام صحیح ہے ٹھیک ہے کیا قائم مقام صحیح ہم نے کیا پڑھا تھا قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا, یا ہو اور اسے ماں قبل شاکن ہو ماں قبل شاکن ہو آپ نے یہ بات یاد رکھی like جس کے آخر میں یا مشدد آ جائے جس کے آخر میں یا مشدد آ جائے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے آخیں بند کر کے کہنا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا یار مجرائے صحیح ہے قائم مقام صحیح ہے جس کے آخر میں یا مشدد آ جائے کہنا ہے آخر بند کر کے کہنے کھول کے نہیں کیا ہوگا جارے مجرے تقدیری منکوش نہیں بنانا تقدیری تقدیری تقدیری تقدیری ہوگا تقدیری کیا ہوتا ہے رات تک جو لفظوں میں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا جو لفظوں میں نظر نہیں آتا نہ جا انی موسا دیکھیں نظر نہیں آ رہا نظر آ رہا ہے رفا کدھر ہے ادھر نظر نہیں آ رہا تقدیری ہے رائی تو موسا مرر تو بھی موسا تو اختلاف کا بھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی اختلاف کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اختلاف کیا ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے اور کبھی اختلاف کٹگیری ہوتا ہے اور اختلاف کبھی محلی بھی ہوتا ہے محلی اختلاف محلی ہوتا ہے اختلاف محلی ہوتا ہے کبھی اختلاف محلی ہوتا ہے اختلاف میں نے آپ کو ایک بات یاد ہوگی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی یہ بات یاد رکھنا ہے محلن اعراب مبنی کا ہوا کرتا ہے محلن اعراب کس کا ہوا کرتا ہے مبنی کا ہوا کرتا ہے محلن محلن اعراب تو بھائی مبنی ہے تو اختلاف کیسے ہو سکتا ہے اس میں اختلاف تو ہو نہیں سکتا نا اختلاف تو ہو او... نہیں سکتا تو محلہ اعراب کس کا آتا ہے مبنی کا آتا ہے مبنی کا محلن اور میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی محلہ کا کی کیا مطلب ہے کہ اس کی جگہ اس مبنی کی جگہ اگر اس میں متمکن رکھ دیں اس کی جگہ کیا رکھ دیں اس میں متمکن رکھ دیں تو وہ عراب کو قبول کر لے گا وہ کرے گا عراب کو قبول کر لے گا اور جیسا عامل ہوگا ویسے اعراب کو قبول کر لے گا جیسے اب میں بتاتا مطلب ہوں جا انی زیدن جا انی زیدن آپ ہا الا رکھیں ہا اے تو کیا ہوگا جا انی ہا اے تو ہم کیا کہیں گے جا اکیل نون بتایا بھی اور ہا اے مرفو محلن ہا اے کیا مرفو محلن ہا اے دون رکھ لیں دیکھیں نا رفا آ اس کے اوپر کے نہیں آ تو کیا ہوگا مرفو محلن ہوگا مرف محلہ ہوگا ٹھیک ہے نا یہی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ لفظی اور تقدیری عراب جو ہوتا ہے نا لفظی اور تقدیری یہ کیا ہوتے ہیں اس کے عراب ہوتے ہیں لفظی اور تقدیری کیا ہوتے ہیں لفظی اور تقدیری عراب کس کے ہوتے ہیں یہ مورب کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے اس میں مورب کے لفظی اور تقدیری عراب محلن آ جائے گا تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا پھر وہ مبنی کا اعراب آئے گا اس لیے انہوں نے دو مثالیں دی اور تقدیری اختلاف لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا نہ موسا و رائی تو موسا وہ مرر تو موسا اب بھائی اعراب کیا ہے ایک ہوتا ہے آراب ارابی اور ایک کیا ہوتا ہے اعراب ارابی کیا ہوتا ہے جو ٹھیک ہے نا تو وال ایراب کیا ہوتا ہے ماں وہ چیز ہے ٹھیک ہے نا ایشی ماں کیا ہے وہ چیز ہے یختلف یک المورب کہ جس کی وجہ سے ما بہی یختلف جس کی وجہ سے یختلف تعلیم آخر الم جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے یعنی نہیں جس کی وجہ سے نہیں کہیں گے جس وراب عراب وہاں بھی جس کے ساتھ جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا ہے یعنی جو ٹھیک ہے نا جو چیز بدل رہی ہے ٹھیک ہے نا جو چیز بدل رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اراب ہوتی ہے جو چیز بدلتی ہے وہ کیا ہے ماں بھی, کہ جو ما ما بھی یخ تعلی بدلتی ہے مورب کا آخر بدلتا ہے یعنی جو چیز خود بدل رہی ہے تو وہ کیا ہوگا اعراب ہوگا جیسے کسماتے جیسا کہ ضما اور فتھا ول کسراتے اور کسرا یہ تو کیا ہیں یہ تو اعراب اعراب کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اعراب حرفی ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ حرفی بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ عراب کیا ہوتا ہے کہ جی ان صورتوں کے اندر بھی آتا ہے ٹھیک ہے اعراب لفظی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عراب لفظی بلحر عراب لفظی بالحرکت اور اعراب لفظی بلحرف ٹھیک ہے نا تو لفظی عراب کتنے قسم پر ہوتا ہے دو قسم پر ہوتا ہے ایک کبھی حرکت کے ساتھ آئے گا کبھی ہر کے ساتھ آئے گا تو یہ چلے گا کہہ رہے ہیں wal wal تو یہ کیا لفظی ہے غما فتح کسرا ایراب لفظی ہے لیکن یہ کیا ہے wal wal یہ بلحرکت ہے بلحرکت آگے ول واوی ول یہ سے لفظی بل کبھی واؤ آتا ہے کبھی الف آتا ہے کبھی یا آتا ہے تو عراب لفظی بلحرف ہو گیا ٹھیک ہے عراب کبھی رفا یعنی زما فتح کسرہ کے ساتھ آئے گا کبھی آئے گا واؤ الف اور یا کے ساتھ آئے گا تو میں نے بتا دیا ہرکب کے ساتھ بھی آتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی آتا ہے اب کہتے ہیں اعراب کتنی قسموں پر کتنی قسموں پر ہوتا ہے عراب ایراب خوب کتنی قسموں پر ہوتا ہے کہتے ہیں رف ان جربن ہو جائے گی بات میں کرائی ہوئی بات رف ان جرن اگر رف پڑھیں گے تو کیا ہوگا یہ خبر بنے گی خبر بنے گی ٹھیک ہے نا اور اگر رف پڑھیں گے تو یہ آنی وفول کے لیے کیا ہو جائے گا مفول بھی بنے گا آنی کے لیے آنی کھیل کے لیے اور اگر رف ان پڑیں گے تو یہ کیا بدل بنے گا یہ کیا بنے گا بدل بنے گا وَعِرَابُ تو اسم کا عراق کتنی قسموں پر ہوتا ہے تین قسموں پر تین نو پر ہے تین قسموں پر ہے رف رف ان و نصب رفع کے ساتھ نصب کے ساتھ اور جر کے ساتھ رفع نصب اور جر کبھی رفع کیا آئے گا زما کے ساتھ آئے گا کبھی رفا کیا آئے گا با کے ساتھ آئے گا کبھی رفا علی کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے نا ایسا ہوتا ہے نا سولہ قسموں میں کیا ہو رہا ہے رفا زما کے ساتھ جیسے کہ آ رہا ہے جی آپ کے پاس مفرد مصرف سی کے اندر جا انی زئی دیکھیں یہاں پر کیسے آیا رفا زما کے ساتھ آ رہا ہے کبھی رفا باؤ کے ساتھ آئے گا جا انی ابو کا جا ان ابو کا دیکھیں اس میں کیا آیا حرف کے ساتھ آیا کے ساتھ آئے جا ان ابو کا اور کبھی علی کے ساتھ تسمیہ کے ساتھ تسمیہ میں آتا ہے میرے پاس کیا آئے دو آدمی آئے تو رجولان کیا تسمیا ہے تسمیا ایک ساتھ علی کے ساتھ رفا یہ حالت رفیع ہے حالتے رفیع ہے لیکن کس کے ساتھ ہے علیف کے ساتھ ہے حالت کیا تین اوسطے رفی ہوگی یا حالتے نسلی ہوگی یا حالت جری ہوگی لیکن وہ اب آگے مخصوص طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے ذرا اللہ کرے سمجھ آ جائے ہالتے رفی حالتے نسلی حالتے جری اور چیز ہے ہالتے رفی حالتے نسلی ہالتے جری اور چیز ہے اور یہ واو, الیف, یا, اور یہ عراب بل حرکت اور ایرابل حرف اور, ایراب اور چیزیں ہیں تو حالت رفی عراب بل حرکت کے ساتھ بھی آتی ہے اور اراب بل حرف کے ساتھ بھی آتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا حالت حالت جو ہوتی ہے کبھی اعراب بال حرکت کے ساتھ آتی ہے کبھی حالت کس کے ساتھ آتی ہے لیکن حالتیں تین نہیں ہیں جہاں حالت رفی ہوگی یا حالت نشری ہوگی حالت جری ہوگی بس یہ ہوگا کبھی وہ کس حرکت کے سا... کبھی حرکت کے ساتھ سا... آ رہی ہوگی کبھی ہر کے ساتھ آ رہی ہوگی تو کہتے ہیں ول عامل عامل کیا ہوتا ہے ماں بھی رف انسبن اور جس کی وجہ سے ماں بھی رفع جس کی وجہ سے رفع آتا ہے او نصب یا نصب آتا ہے یا گر آتا ہے گرآم عمل کیا ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رفع نصب یا گروہ آیا کرتا ہے <تصدق> جائی بات ہو جائے گی جیسے جا اب جی گیا جی یہ تو بات ختم ہو گئی اعراب آتا کس جگہ اعراب آتا کس جگہ کے اوپر ہے شروع میں آتا ہے درمیان میں آتا ہے آخر میں آتا ہے کس جگہ کے اوپر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں محل الرابے اعراب الراب کا محل اعراب کا محل محلون پہنچ سی گئے محلون پہنچی گئے محل محل کونسی کون گیا محل محل کون سی گئے سارے ماشاء اللہ ہیں جلدی بتائیے اتنا مشکل تو نہیں ہے محل کون سی گئے محل سیدھا بتائیں مجھے یہ تو ابھی پہلے سیگا بتائیں اس کے بعد پھر ہم بجائیں گے کیا تھا کیا نہیں تھا اچھا اس میں مقل ہے زخ ہے ہے کیا تھا پھر محل چیزیں نا یہ جو آپ گیئر لگاتے نا صرف مجھے ہو جاتی ہے میرے پھر سارے ساری بچوں والی باتیں مل تھا نا محللن منفرون محللن ٹھیک ہے نا محلہ تھا دو لام آگے ہل یا ہلو سے یہ حلول کرنا حلول کا مطلب کیا داخل ہونا تو محل کیا مطلب داخل ہونے کی جگہ محل داخل ہونے کی جگہ غرف ہے تو منسرون محل پھر ایک لام کی حرکت کو ما کو دیا اور لام کا لام میں اجغام ہو گیا تو کیا بن گیا محلن کیا بن گیا محلن تو محل کا مطلب ہی کیا ہے جگہ کے معنی ہے نا جگہ حلول کی جگہ حلول داخل ہونے کی جگہ تو کیا آئے گا اس جہاں سے لے کے باہر کہاں سے محل المن اس میں وہ محل العراب منل اس میں اعراب کا محل اسم میں کیا ہوتا ہے اعراب کا محل اسم میں کیا ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے نہ ش... لیکن میں نے لکھا ہوگا نہ ہر سے اول نہ وسط نہ وس... حرف اول ہوتا ہے نہ حرف وسط ہوتا ہے تو محل من الراب اس کا محل عراب کے آنے کی جگہ عراب کی جگہ وہ کیا ہے هو الارف وہ آخری حرف ہوتا ہے مثال الکلی مثال القلی ہر ایک ہی مثال آئی سب کے ہمیں پڑھا تھا نا بھائی کیا ہے سب کچھ فلان کیا ہے رفا تک جر عامل کیا ہے فلام سب کی مثالیں نہ وہ کام جیسا کہ کام کیا ہے کام عامل ہے وہ رب ان زید مورب ہے کیوں کیونکہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ضمہ اور اس میں ضمہ کیا ہے اراب ہے وہ دالم حلاب اور دال کیا ہے محل عراب ایسے ہی دن میں محل العراب منل اس میں سے وہ ہر فل اخیرو وہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوا کیوں لائے ہیں محلل اعراب من اخیل تو نہیں کہا انہوں نے اب بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی پھر مسئلہ یہی ہے لیکن کیا کروں کہ زائد زائد ہے محل العراب من الفے کا محل اسم میں سے الحرف لائے ہیں پھر؟ وہ گھر میں آخر یہ بات یاد رکھنی ہے جب خبر کیا آ رہی ہو جب خبر معرفہ آ رہی ہو جب خبر کیا آ رہی ہو معرفہ آ رہی ہو تو کرتے یہ ہوتے ہیں کہ مشتدہ اور خبر کے اندر ضمیر کے ذریعے سے فصل لے آتے ہیں زمیر کے ذریعے سے فصل لے آتے ہیں جدائی لے آتے ہیں تاکہ موصوص کے ساتھ مطابقت نہ پیدا ہو جائے موسوس کے ساتھ مطابقت نہ ہو جائے عمومی طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نقرہ ہوتی ہے عمومی طور سے ایسا ہوتا ہے متدع معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں اب دیکھیں الحرف العقیب دیکھیں نا یہ خبر ہے نا الحرف الحقیب خبر ہے نا دیکھیں الحرف العقیب دونوں کیا ہے مارفا ہے محسوس سے تو خبر کیا بن رہی تھی معرفہ بن رہی تھی تو انہوں نے بتانے کے لیے ہوا لائے اس کو صرف نہ بنانا یہ ہوا لا کے تمہیں بتا رہے فصل کے لیے ہوا لائے الحرف الحقیق خبر واقع ہوگی آج سمجھ نہیں آئی ہے کہ نہیں سمجھ نہیں آئی کچھ آپ کی ہوا سے مجھے یہ چیز یاد آ گئی ہوا کے ذریعے سے بات لیا گئی ورنہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا اسے جتنے سوالات کریں گے اس میں سے اتنی باتیں نکلتی تھیں مثال جیسا کہ کام کامل اور ہاں دال کیا ہے محلے اعراب ہے یہ تو بات ختم ہو گئی آگے چیک بھئی اس میں مسمخن کیا ہوتا ہے مبنی یون کا ہر سے اصلی بان بان جائے مبنی Achha. دیکھا لوگ کے اندر لوگ میں دیکھا ہے اچھا چلے ابھی دیکھیں پھر اس کو پہلے کرتے ہیں یاد رکھنے علیما یا کے بعد نا انا آتا ہے کبھی انا ہوتا ہے کبھی انا ہوتا ہے نا انا اور انا تو علیما یا کے بعد کیا آتا ہے انا آیا کرتا ہے علیما یا کے بعد کیا آیا کرتا ہے انا आया करता है कभी इन्ना नहीं पढ़ना वालम ان نہیں پڑھنا والم انا ہو پڑھنا ہے سمجھ گئے بات کو انا اور کالا یا کولو کے بعد کالا یا کولو کے بعد انا آیا کرتا ہے کیا آیا کرتا ہے اور بھی جگہ ہوتی ہیں مختلف جگہ ہوتی ہیں لیکن بس یہ موٹی موٹی جگہ کبھی بیچنی جگہ کلام العرب جان لو یو ربو مورب نہیں ہوتے تھے کلام العرب کلام عرب میں متمقن مورب کیا ہوتے ہیں صرف کلام عرب میں کیا ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ایک تو اس میں مطمن ہوتا, ہوتا ہے مورب کیا ہوتے ہیں سیل مظاہرے ہوتا ہے اور وہ بھی اس, شرائط نا مورب اس میں شرائطی نا مورہ کا نہ ہو ٹھیک ہے نا تو مورب کلام عرب میں یا تو اس میں متمقن ہوگا یا سیل مظارے ہوگا وسائل والس... جی او حکم ہو فل قسم ان شاء اللہ تعالی اور فیل کی بحث آئے گی جی ان اللہ کب کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کیا ہوں گی مختلف کس بیان کی جائیں گی انہوں نے کس میں ہوں گی کہتے ہیں اس میں ان کی ہے اس کا حکم آئے گا بات سمجھ میں آئی کی میں آئی اب انشاءاللہ منڈے کو اب سولہ کس میں آ رہی ہیں یہ نو بنائیں گے وہ نو بنتی ہے نو اعراب ہوتے ہیں کس میں سولہ بن جاتی ہیں نولہ دیکھ لینا وہی چیزیں ساری चीजें ساری وہی چیزیں بس صرف عربی کے اندر ہوئی ہیں بس وہی ساری چیزیں ٹوٹل سولہ قسمیں دو की انہوں نے لگا लगा اور اس کے اوپر یہ مشکل نہیں ہے یہ تو بہت آسان کتاب ہے آپ لوگوں نے سر سر دیکھ لینا ہے اس لیے میں کیا کرتا ہوں علم و ناپے طریقے سے پڑھ لیے نا علم و ناپ اگر اچھے سے پڑھ لیے نا تو بس کام بڑا آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ہے اچھا چلے مبنو یون تھا اصل میں مبنو یون تھا واو اور یا جمع ہو گئے پھر کون سا قانون لگایا سعید والا قانون لگایا ٹھیک ہے نا سعید والا واو کو یا مبنو یون ہو گیا پھر یا مشل مخ والا قانون لگا کے کیا کریے مبنی یون ہو گیا مبنی یون ہو گیا اچھا یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ اس کا مادہ بان نون یا ہے بانون یا ہے یا اس کی اس کے مادہ جو ہے ب نون اور حمزہ تھا یہ آپ لوگوں نے دیکھتے ہوں یہ پیر کو بتانا ہے ٹھیک ہے بانون یا تھا نہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا ذرا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بانون حمزہ اور اگر حمزہ نہیں تھا تو بنا ان بنا ان بنا بنا ان میں پھر کیا کام ہوتا ہے پھر وہاں پہ بتانا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ادھر کوئی قانون لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا دعا انا قانون لگا ہوا ہے ہاں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ خیال دور کرنا تھا دعون والا قانون لگا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ہر اور یا بعد جو کے بعد آئے از ترس از ترس یا طرف و بدل کنن وجوبن چون دعا ان دراصل دعا دعا کہا دعاون تھا اس سے کیا ہو گیا دعا بن گیا yeah. سمجھ گئے بات کو محنت کی کر لیں اللہ کرے کہ کچھ وہ ہو جائے وقت کے ساتھ, ساتھ انسان سیکھتا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن میں سب کچھ آ جائے گا ترجمہ سے کیا ہے ترجمہ نہیں کر علیم ترجمان, ترجمان, ترجمان, ترجمان, ترجمان, ترجمان کے ساتھ لکھا ہوا آپ کو اس ملے گا. کے اندر. ترجمان قانون پڑھے بس اس کے انوار کریں دیکھا کریں مجھے تو سب سے اچھے جو قوانین لگے ہیں کہ جس طریقے سے جمع کیا گیا نا وہ سب سے بہترین ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر لیکن یہ کہ جس سے آپ کو مطالعے کا طریقہ بتایا تھا نا اس طرح کرتے رہے خیر ہے کوئی بات نہیں قوانین اگر آپ کہیں جی پہلے ہم سر پڑھے پھر پڑھیں پھر ہم ایسا کریں گے کوئی بات نہیں اگر پہلے سرخ ناو اچھی کا طریقہ اگر آپ لوگ اس طرح مطالعہ کر لیں گے نا تو آپ کی کمی دور ہو جائے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ کسی اور نہ پتا نہیں چلتا بہت مشکل ہے جب وہ لگا گا نا پالا والا قانون لگ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا وہ لوگوں سے دیکھنی پڑتی ہے تو گے تو انشاءاللہ یہ جو کمیاں تو آتا ہے ترجمان تو ربائی کا وہ ہے ترجمہ نا تھالاسی کیا ری کے اندر کیا آپ کو ملے گا لغت میں ملے گا ٹھیک ہے نا سرجما ربائی میں ہے نا ترجمان، اسے بن رہا ہے نا ترجمان ترجمان آپ کو لوگوں سے ملے گا لکھا ہوا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے اس تو نہیں بول رہا تھا آپ کو ٹھیک ہے یا آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگی بات کل ان شاء اللہ پھر دس پینتالیس پھرفرنس ہونی ہے کانفرنس تو نہیں ہے کل سے ٹھیک ہے انشاء اللہ جو ہے کلاس ہوتی ہے کلاس ہوتی ہے اب نہیں ہوں کلاس بس ٹھیک پھر دس فیس ہوگا دس پھر ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ میں ایک